عاد دروازوں سے تم لوگوں نے داخل ہونے کیونکہ گیارہ بھائی تھے تو گیارہ بھائی ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم لوگوں نے الادہ علادہ جانا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جو ہیں وہ کرتے تھے ہیں یہ اسی طریقے سے کیوں کہہ دیا تھا مفسرین نے اس کی مختلف مطلب توجہات کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف اسلام نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ تاکہ کہ نظر نہ لگ جائے کہ بھائی گیارہ بھائی ہوں گے تو ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگ جائے ایک تو یعنی یہ, یہ بھی کال کیا گیا ایک یہ کیا گیا کہ تاکہ کوئی اتنی بڑی تعداد میں اگر بھائیوں کو سمجھے تو کوئی یہ نہ ہو کہ کوئی ان کو جاسوس نہ سمجھ لے جاسوس نہ سمجھ لے اور ان کو پکڑ کے بادشاہ کے سامنے نہ لے جائے یہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ آئے ہیں سارے بھائی تو کہیں یہ جاسوس تو نہیں ہے کیونکہ ان نے یہ بھی کہا کہ جب پہلی دفعہ بھی یہ جب داخل ہوئے تھے مصر کے اندر تو جب یہ گئے تھے تو یہ دس بھائی تھے تو ان کو پکڑ جاسوس سمجھ کر ان کو یوسف کے سامنے حضر یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ بھئی اس طریقے سے یہ داخل ہوئے تھے مصر کے اندر تو یہ کہیں جاسوس ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم تو جاسوس نہیں ہم تو غلہ لینے کے لیے آئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے ٹھیک ہے اس لیے یہ لیکن زیادہ تر مفسرین نے یہاں پر یہی بات کی ہے کہ تاکہ نظر نہ لگ جائے لیکن یقوب السلام نے یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ دیکھو اصل تو اللہ ہی کے حکم چلتا ہے نظر لگنا بھی اللہ ہی کے حکم سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اسی پر جو توقل کرنے والے ہیں ان کو اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے اب وہ جب داخل ہوئے اسی طریقے سے جب والد صاحب نے جسے کہا تھا اس طریقے سے داخل ہوئے ٹھیک ہے وہ اسی طریقے سے داخل ہوئے جب گئے یہ اب یعنی یہاں تک آٹھواں رکوع بھی مکمل ہو گیا آٹھواں رکوع بھی مکمل ہو گیا نویں رکوع کا بھی خلاصہ سمجھ لیجئے کیونکہ بات وہ چل رہی ہے تو ایک ہی اس کے اندر آگے تک میں لے جاؤں خلاصے کو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو م. ہوا م. یہ کہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر دو بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا ہر دو بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا تو وہ دس بھائی جو ہیں نا وہ دو دو بھائی کر کے ہو گئے بن جامین چھوٹے تھے وہ رہ گئے تو حضرت یوسف علسلام نے کہا کہ بھائی یہ میرے ساتھ رہے گا یہ میرے ساتھ رہے گا حضرت یوسف علیہ السلام ان کو بن جامین کے ساتھ تنہائی کے اندر موقع مل گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بن جامین کو بتا دیا کہ دیکھو تم نے گھبرانا نہیں ہے تم نے گھبرانا نہیں ہے میں تمہارا بھائی ہوں یوسف وہ سمجھ کے پھر انہوں نے ان کو بتا دیا کہ بھئی بھائی کیا کرتے ہیں سارا بن جامین نے اس طرح کے بھائی وہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں واپس نہیں جانا چاہتا میں واپس نہیں جانا چاہتا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو ہم کچھ دیکھتے ہیں کسی طریقے سے ایسا کام کر لیا جائے کہ تمہیں میں اپنے پاس رکھ لوں ان کو سب کو غلہ دے دیا گیا لیکن اب روکنے کا کوئی کچھ نہ کچھ تو چاہیے تھا کہ بھئی کیسے روکیں اس کو کیسے روکا جائے ہوا یہ کہ شاہی ایک پیالہ تھا شاہی پیالہ تھا کیا, کیا گیا کہ وہ بن جامین کے جو سامان تھا اس کے اندر ڈال دیا گیا وہ شاہی پیالہ بن جامین کے سامان میں ڈال دیا گیا یہ لوگ گئے نکلے باہر نکلے تو شاہی پیالہ تھا قیمتی چیز تھی غائب ہوا جب وہ تو جو پیچھے لوگ تھے وہ جو دربار کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ پیالہ گم ہوا ہے تو شاہی دربار میں تو کون آیا تھا انہوں نے کہا ہاں وہ, مس... وہ آئے تھے فلسطینی آئے تھے وہ کنانی آئے تھے وہ کنانی جو آئے تھے جو ہمارے پاس گیارہ آئے تھے وہی وہ لوگ آئے تھے اور ان کے جانے کے بعد یہ پیالہ گم ہو تو پیچھے سے ان کو پکڑا گیا جس وقت پکڑا گیا تو ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ لوگ تو چور ہیں آپ لوگ چور ہیں کہ آپ نے پیالہ گم ہو گیا تو ان بھائیوں نے کہا سب نے کہ بھئی ہم چور نہیں ہے ہم ایسا کام نہیں کرتے ہیں ہم ایسا کام کرنے والے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ جب ساری بات ہوئی کہتے ہیں ہم زمین میں فساد کرنے تو نہیں آئے چوری کرنے کے تو نہیں آئے تو ان سے ان لوگوں نے کہا کہ جو شاہی دربار والے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پھر چور کی سزا کیا اگر تم لوگ چور نکل آئے تو پھر سزا کیا ہوگی تو بھائیوں نے کہا کہ جس کے پاس وہ پیالہ نکل آیا نا جس کے پاس وہ پیالہ نکل آئے گا آپ کیا کرو وہی وہ اس کو آپ پکڑ لو بس وہ آپ کے پاس رہے گا آپ اس کو پکڑ لو آپ اس کو قید کر لو اپنے پاس جس کے پاس نکل آئے اصل میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ بات تھی کہ چور کو پکڑ لیا جاتا تھا اور اس کو اپنے پاس قیدی بنا لیا جاتا تھا لیکن جو ویسے جو بادشاہ کی طرف ادھر مصر ویرہ کے اندر وہاں پر یہ تھا کہ جو چور ہوتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی اس کو سزا دی جاتی تھی ٹھیک ہے مطلب پٹائی وغیرہ کی جاتی تھی اس کی صرف پٹائی کی جاتی تھی قید وغیرہ نہیں کیا جاتا تھا تو اب بھائیوں نے خود بول دیا کہ بھئی اگر جو چور پکڑا جائے تو آپ اس کو اپنے پاس رکھ لو انہوں نے کیا کیا سب پہلے سب بھائیوں کی تلاشی کی سامان میں نہیں نکلا جب نہیں نکلا ٹھیک ہے اب ہوا یہ کہ جب بن جامین کے سامان کی تلاشی کی اس میں سے نکل آیا ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے نا وہ ہوا یہ کہ اس طریقے سے ساری کی ساری وہ ہو گئی جب ان کے بن جامین کے سامان میں سے نکلا اب بھائی جو تھے وہ حسد دوبارہ اٹھی وہ کہنے لگے کہ اچھا اس نے چوری کی ہے نا تو اس کے بھائی نے بھی ایسا ہی کام کیا تھا پہلے اس کے بھائی نے بھی ایسا ہی کام کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو فوراً یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یعنی دل دلی طور پر تکلیف تو پہنچی لیکن وہ اپنے آپ کو روک لیا انہوں نے کہا کہ بھی تاکہ یہ کھل نہ جائے وہ خاموش ہو گئے اس کے اندر ٹھیک ہے تو دل ہی دل میں کہنے لگے ٹھیک ہے نا وہ دل ہی دل میں کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا جو تم کہہ رہے ہو نا تم اس یعنی انہوں نے دل میں کہا تم لوگ اس معاملے میں زیادہ برے ہو ٹھیک ہے تم لوگ اس میں زیادہ برے ہو اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو دلی دل میں کہا انہوں نے ٹھیک ہے اب جب پکڑ لیا گیا بنجامین کو اب بھائی تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ اب تو معاملہ خراب ہوگا کہ ہم نے تو وعدہ کیا ہوا اپنے والد صاحب سے وہ کہنے لگے کہ نہیں جی آپ ایسا کریں اس کی جگہ کوئی ہم بھائیوں میں سے رکھ لیں لیکن بنجامین کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے آپ بڑے اچھے نیک آدمی ہیں آپ ایسا کریں اس کو چھوڑ دیں نے کہا کہ بھائی میں کیسے پکڑ سکتا ہوں چوری کرے کوئی بھرے کوئی یا نہیں تو تمہیں جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چوری تو ایک کرے اور پکڑ لیں دوسرے کو ہمیں ایسا کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہم نے جس کے پاس پایا جو چور ہے ہم اسی کو پکڑیں گے ٹھیک ہے نا تو اب یہ سارا کا سارا یہ ایک وہ پورا ہو گیا یہ نو روپ تک اس کا خلاصہ ہو گیا اب آ جائیں پھر یہ کیونکہ وہ پوری کی پوری ایک آگے بھی چلنا ہے یہ بڑا ایک لمبا قصہ ہے ٹھیک ہے یا میں اس کو آگے پورے ختم کر دوں اس کو جتنا بھی یہ وہ ہے سورہ یوسف کی جتنی وہ ہے اس کو اگر خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے بعد میں پھر ہم وہ کر لیں یہ بتا دیں سورج یوسف کا جو آخر تک جتنا بھی وہ بنتا ہے وہ آپ کو میں بتا دوں یہ ہے کہ ابھی ہم ترجمہ کر لیتے ہیں کیا کیا جائے آپ تو کہہ رہے ہیں جی تو کیا آخر تک پوری کی پوری ایک وہ بتا دوں جو پورا قصہ جو ہے آج ساتھی نہیں ہے سارے ٹھیک ہے چلیں وہ پھر واقعی وہ پھر بات میں اس لیے وہ کہہ رہا ہوں یہ نوکم سے رہ جائے گی کہ بھئی میں بتا چکا ہوں گا اور پھر چلیں جتنا وہ ہو گیا اسی کو دیکھ لیتے ہیں پھر آگے بھی انشاءاللہ وہ سارا کا سارا بتا دیا جائے گا جی اب آ جائیں جی آئت نمبر 58 ایٹ نمبر 58 ایٹ کے اوپر الحمد للہ بسم اللہ وجہ اخواط یوسفا اور یوسف کے بھائی آئے وجہ اخواط و یوسف کے بھائی آئے فخلو علیہ اور ان کے پاس پہنچے دخالو علیہ یعنی داخل ہوئے ان پر تو ان کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا وہ لہوم ان اور وہ یوسف کو نہیں پہچانے یعنی وہ یوسف کو نہ پہچانے حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے یہی ساری وہ بات چل رہی ہے کہ پھر سامان مانگا میں نے آپ کو بیچ میں سارا وہ بتا دیا کہ جو تفصیلات ہیں وہ بیان کر دی ہیں دیے صرف قرآن پاک اور دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ سورہ یوسف کے اندر پوری کی پوری تفاصیل کس طریقے سے ذکر کی جا رہی ہے باقی کسی اور جگہ تفاصیل ذکر نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ذکر ہوگا یہ پورا کا پورا قصہ آپ کو سورہ یوسف میں ہی ملے گا حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو آئے گا باقی جگہوں پہ لیکن قصہ نہیں آئے گا یہاں پر یہ پورا کا پورا قصہ جو آ رہا ہے ولم م ج ہز ولم جا اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا کالا تو ان سے کہا اے جائے گا نا تو ان سے کہا کہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی لے کر آنا کیونکہ ان بھائیوں نے کہا تھا نا ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے اس کا بھی ہمیں آپ غلہ دے دیجئے تو علیہ السلام نے کہا اپنے بھائی کو بھی آئندہ لے کر آنا اے توم لے آنا اتایاتی کے بعد با آ جائے کیا مطلب لانا بے اے تو اخ ان لقم ابیکم اپنے باب شریک بھائی کو بھی لے کر آنا کیا تم نہیں دیکھ رہے اوفل اوف کہ میں پیمانہ بھر بھر کر دیتا ہوں وہ خیر المون اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں اب یہ تو بات ہوگئی نا ساتھ دھمکی بھی دے دی کہ تم نے کہا ہے نا ہمارا بھائی بھی ہے ف علم تاطونی فلاں لکم اندی ولا تک ربونی ٹھیک ہے نا ولا تک ربونی تھا ہوگی ولا تک ربونی اب اگر تم بھی اگر تم اسے لے کر نہ آئے میرے پاس نہ لے کر آئے فلاں کئی لا لقم اندی تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا ولا تک ربونی اور میرے پاس بھی نہ پھٹکنا یعنی میرے قریب بھی نہ آنا تم آئندہ میں سمجھ جاؤں گا کہ تم جھوٹے ہو تمہیں کیل نہیں ملے گا اگر تم بھائی کو نہ لائے تو لو تو بھائی بول پڑے سنو اباہون کالو تو بھائی یعنی بولے سن و ان اباہ ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے سن و ان ہم اس کے والد کو بہکانے کی یعنی بہلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ بھیجیں وہ ان لفا اور ہم ایسا ضرور کریں گے وہ ان لفا ہم ایسا ضرور کریں گے ہے نا یعنی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ضرور کریں گے آپ فکر نہ کریں اس کے بارے میں وقول لفت یعنی وقول لفت یعنی تو یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا بے غات کہ ان بھائیوں کا مال انہی کے کجاووں میں رکھ دیں اج الو بزا آتا فی رالحم کہ ان کا جو مال تھا یعنی جو انہوں نے قیمت دی تھی اس کو رکھ دیں فی رالحم انہیں کے کجاو کے اندر جو اونٹ کے اوپر رکھا ہے اسی کے اندر دوبارہ رکھ دیں لال لہم یا ریفونہا ایزن کال گھر والوں کے پاس آ پہنچے ایزن کل ابو الاحل تو پھر کیا تو اپنے مال کو پہچان لیں لا اللہ یا تو اپنے مال کو پہچان لیں ابو الاحل جب اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے شاید کہ وہ دوبارہ آئیں شاید کو اسی وجہ سے کیا آ جائیں دوبارہ آ جائیں کہ بھائی ہمیں تو واپس سامان دے دیا گیا اب تو ہمارے پاس دوبارہ ہی آ گیا چلو جی اس کے بدلے جا کے اور لے کر ہیں تو یہ کام انہوں نے کر دیا فلم رجاؤ الا ابیم چنانچہ اپنے والد کے پاس پہنچے لو تو انہوں نے کہا یا بانا ابا جان منیا من الو منیا من الکیلو آئندہ ہمیں غلیہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے منع من الکیلو ہمیں ہم سے انکار کر دیا گیا ہمیں کہ یعنی جو بھی غلط سے فارسل مانا خانہ لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے فارسل آپ بھیج دیجیے مانا ہمارے ساتھ اخانا ہمارے بھائی کو نقتل نکتل یہ نقتل کیوں آیا نکتلو کیوں نہیں آیا بتائیے ذرا نکتل کیوں آیا نقتلو کیوں نہیں آیا مزارے ہے نا تو مزارے پر تو کیا آتا ہے زما آیا کرتا ہے نا آخر میں تو یہ نکتل کیوں آیا یہ میں کتنی دفعہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں نقتل کیوں آیا نکتلو کیوں نہیں آیا فارسل مانا اخانا آپ بھیج دیجیے ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ نقتل تاکہ ہم غلہ لا سکیں وہ ان لہو لہا اور یقین رکھیے ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے ٹھیک ہے نا ہاں جواب امر ہے یہ کیا ہے جواب امر ہے جواب شرط نہیں جواب امر جواب امر امر کا جواب بھی کیا آتا ہے مجزوم آیا کرتا ہے جواب امر نا فارسل ہے نا فارسل کس کے امر کا ہے امر کا ہے تو امر کے سیگے کے اندر کیا آتا ہے جواب جب آئے گا تو امر کے جواب میں بھی کیا آئے گا اگر فا آ جاتی اگر یہ فا آتی تو کیا ہوتا فنک تلا اس کے بعد انمقدر ہوتا ہے لیکن جب فا نہیں آتی مظاہرے کے اوپر فا اگر نہ ہو تو پھر یہ امر کا جو جواب آئے گا وہ کیا ہو جائے گا مجزوم ہو جائے گا ٹھیک ہے قال ہل آ من کم علیہ اللہ کما امین اللہ قبل والد نے کہا ہل آ ملے کیا میں اس کے بارے میں تم پر بھروسہ کروں ہل آ مل ٹھیک ہے نا اللہ کما امین على اللہ آخی ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ٹھیک ہے نا من قبلو اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا ٹھیک ہے نا ہل آمن علیہ اللہ کما جیسا کہ کما کا مطلب جیسا کہ امن تو کم اللہ قبل اس سے پہلے میں نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا تو کیا میں ایسی کروں فلاح خیر ہافا فلاح خیر ہافا تو وہ کہنے لگے حضر یوس حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کہنے لگے خیر فلا فلاح خیرن حافظ اللہ سب سے بڑا نیکبان ہے اللہ سب سے بڑا نیک بان وہ ارحم الرحمین اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے فتح متا آج رد ولم فتح متا فتح متا آم جب انہوں نے اپنا سامان کھولا وجہ تو پایا انہوں نے یا دیکھ لیا بےزوا آتا ہوں کہ ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا بے زوا یعنی جو سامان تھا جو ان کا مال تھا رت علیہ ان کو ان کو لوٹا دیا گیا ہے کالو تو وہ کہنے لگے یا بانا ماں نبگی ابا جی ہم اور کیا چاہتے ہیں یعنی یہی بات ہے نا یعنی یہ کیا مطلب کالو یا بانا ابا جی ہمیں اور کیا چیز چاہیے سامان گلہ بھی مل گیا جو ہم جو چیزیں ہم نے دی تھی وہ بھی ہمارے پاس واپس آ تو ہمیں اور کیا چاہیے پھر تو مان اب ہمیں اور کیا چاہیے حاضی بزا آتونا رد اتلئی یہ ہمارا مال ہے حاضی بزا آتون یہ ہمارا مال ہے رد اتلئی جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے وہ نمیر و اہلنا و نمیر و اہلانا و نا فض اخانا و و کیلاب عید و نمیر و اور اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے وہ نمیر و اہلنا اس مرتبہ ہم اور غلہ لائیں گے وہ نہ فض و اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے وہ نژ داد و کئی بیر اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے ایک اونٹ کا بوجھ کیونکہ اب بن بھی جائے گا تو جب بن یامین بھی جائے گا تو ایک اونٹ کا مال اور زیادہ آئے گا ظاہ کا کئیلوم یسیر یہ زیادہ غلہ بڑی آسانی سے مل جائے گا ظال کا کئیم یسیر وہ سمجھ گئے نا کہ بھئی بادشاہ تو کیا ہے بادشاہ تو بڑے کھلے دل والا آدمی ہے تو اب بڑی آسانی سے ہمیں کیل مل جائے گا اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ ساری بات ہوئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھئی نہیں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا بن جامین کو میں اس لیے نہیں بھیجوں گا اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم پکا وعدہ نہ کرو پکا وعدہ نہ کرو کہ تم اسے واپس ضرور لے کر آؤ گے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھائیوں نے پہلے بھی جو یوسف کے ساتھ کیا تھا تو اب یہ دوبارہ کوئی نہ کوئی چال چل سکتے والد نے کہا لن کم میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یعنی ہتہ اس وقت تک میں اس کو تمہارے ساتھ اس وقت تک نہیں بھیجوں گا یعنی تو, تو نہیں موسکم من اللہ جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کرو موسکم من اللہ کہ اللہ کے نام پر تم مجھ سے عہد نہ کرو کیا ہے لتا تن بھی لتا تن بھی کہ تم اسے ضرور بے ضرور ٹھیک ہے نا لتا تن لتا تن, تن سمجھ رہے ہیں نا جو ساتھی سرف پڑنے والے ٹھیک ہے لتا تن نا. لتا تن کہ تم اسے ضرور بے میرے پاس لے کر آؤ گے اللہ یوہا تب کم یہ کہ تم واقعی بے بس ہو جاؤ اللہ تبکم واقعی تم کیا ہو جاؤ بے بس ہو جاؤ ٹھیک ہے نا فلم ماں آ تو آؤ سے کہ مئو جب انہوں نے والد کو یہ عہد دے دیا آتاؤ یعی دے دیا ان بھائیوں نے اتا اتیا اتاؤ ٹھیک ہے یہ اتا اتا یا اتاؤ میں نے بتایا تھا نا یہ اتا کیا ہے یہ محمود محموز الفا بھی ہے محموز الفا بھی ہے اور ناقص بھی ہے کھچڑی کے باب میں سے ہے مشکل ہوتی ہے اس کی گردان اتا اتا اتاؤ ٹھیک ہے نا فلم یہ آتا یوتی سے بھی وہ ٹھیک ہے نا آتا آتا آتاؤ یہ آ جائے گا آتا ٹھیک ہے نا آتا آتا یا یہ بابے فال سے ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ کہہ اب آتاؤ مئو تو جب انہوں نے اپنے والد کو یہ دے دیا کولا اصل اب کیا تو والد نے کہا کالا ٹھیک ہے اب یہاں پہ رکنا ہے آپ نے یہ نہیں کہنا کال اللہ کہ اللہ نے کہا نہیں نہیں کالا آگے حاضر یوسف اسلام کیا کہنا ہے حاضر یاقوسام کیا کہہ رہے ہیں اللہ علاما نقول وکیل ٹھیک ہے اللہ علامہ نقول وکیل جو و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگے بان ہے اللہ علامہ نقول جو ہم کہہ رہے ہیں نا وکیل اللہ وکیل اللہ اس کے اوپر کیا نگے بان ہے جو ہم بات کہہ رہے ہیں اب یہ بات ختم ہوگی اب اپنے بیٹوں کو نصیب بھی کر دی کہ بیٹو تم لوگ جاؤ گے گیارہ ہوگے ایک دروازے سے نہ جانا وہ یا بنی یا یا بنی یا اصل میں کیا تھا اصل میں کیا تھا اصل میں کیا تھا اصل میں بنین تھا نا بنین پھر کیا ہوا بنین تھا پھر اس کے یا کی طرف اس کی اضافت ہوئی تو وہ نون گر گیا نون گر گیا تو کیا بن گیا یا بنی یا اے میرے بیٹو وقالا کولا تو یا کو والد نے کہا یا بنیجا اے میرے بیٹو لا تدخلو لا تلو ماب واحد ود من ابواب متفر لا تدخلو من مم باب واحد کہ تم ایک ہی دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا وط من, من ابواب ابوابم متفر اور تم مختلف دروازوں سے داخل ہونا تم مختلف دروازوں سے داخل ہونا وما اغنی ان من اللہ من شعی و ماں اگنی انکم من اللہ منشی میں اللہ کی مشیت سے تمہیں بچا نہیں سکتا من اللہ من شیع, یعنی میں تمہیں نہیں بچا سکتا ہوں ٹھیک ہے نا اغنا یوگنی سے اغنا کا متکلنگ کا سیگا کیا ہے اگنی میں تمہیں نہیں بچا سکتا ہوں من اللہ من منشئی یعنی اللہ کیشیت سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا ہوں ہاں اللہ جو چاہیں گے وہ تو ہو کے رہے گا لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتا رہا ہوں کہ تم مختلف دروازوں سے ہاں اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا ان الحکم اللہ للہ حکم اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں چلتا انل حکم اللہ للہ حکم اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں چلتا علیہ توکل تو اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے وہ علیہ فلیہ تولتو اور جن, جن جن کو بھروسہ کرنا ہو انہیں چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں وہ الحیح ہے فلیہ تو کے توکل کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہاں تدبیر کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تدبیر کی جا سکتی ہے لیکن وہی بات ہے جس کی نظر لگنی ہوگی ٹھیک ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہی لگ جائے گی لیکن تدبیر کرنی چاہیے نظر سے بچانے کے لیے تدبیر کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہ بتا دیا ایک تفسیر کے مطابق جو مفسرین نے یہ کہا کہ نظر سے اور وہ ایک, ایک بتا دیا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ یہ چیز تھی تاکہ کوئی ان کو جاسوس نہ سمجھ لے اور یہ پکڑے نہ جائیں کہ اکٹھے جو داخل ہو رہے ہیں تو تدبیر تو کی جا سکتی ہے تدبیر کے اندر شریر نے تدبیر کرنے سے منع نہیں کیا وَلَمَّا مِن تو جب, جب وہ بھائی اسی طرح داخل ہوئے ٹھیک ہے نا ولم ماں دخل ہائی سو امرحوم جب وہ اس طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا ہئی سو امرحوم جیسا کہ ان کے والد نے ان کو حکم کیا تھا کہ ایسے جانا ماں یغنی انہ من اللہ من شيء اللہ جتم فی نفس یاقوبہ ماں کانا من اللہ من شيء تو یہ عمل اللہ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا یغنی ان من اللہ من شيء تو یہ عمل اللہ کی مشیت سے ان کو بچانے والا نہیں تھا اللہ ہا جتن فی نفس یاقوبہ قزاحا کے دل میں کیا تھی ایک خواہش تھی جو نے اللہ جتن یعنی فی نفس یاقوبہ حضرت یعقوب کے میں قزا جس کو پورا کر لیا. یعنی انہوں نے کیا کر لیا کہ انہوں نے پورا کر لیا کہ بھائی ہمارے والد صاحب کی ایک خواہش ہے تو اس کو پورا کر لینا چاہیے تو انہوں نے اس لیے پورا کر لیا لیکن مومن کا کام کیا ہے تدبیر کرے لیکن سارا کا سارا کس پر رکھے اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر اس کی اعتماد ہونا چاہیے کہ بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہو و ان نحو لزو علم ان نہز بے شک وہ ہمارے وَإنَّهُ لما الم بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے کون حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کیا تھے لزو علم الْمِنْ لما المناہو ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی علم کس نے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا نا ولاکن اکثر لا لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے ولاکن اکثر لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے وہ یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں اپنی ظاہری تدبیروں کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ پڑتے ہیں میں نے یوں کر لیا میں نے ایسے کر لیا تو بس اب یہ ٹھیک ہو جائے گا سارا کا سارا معاملہ اور اصل جو ذات ہے وہ کون سی ذات ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے جتنی بھی تدابیر ہیں اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی ہے لیکن تدبیر اختیار کرنی ہمارا کام ہے تدبیر اختیار کرنا باقی توکل کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یہ نہ ہو کہ تدبیر اختیار نہ کریں بس اللہ ہی سب کچھ کر دیں گے ایسا بھی نہ کرے تدبیر ساری اختیار کرے لیکن یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہو ٹھیک ہے تو یہ اتنی سی وہ بات ہوگی یہ یہاں تک رکوع مکمل ہو گیا آٹھواں رقو پھر انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے اس کے اندر جو ہے وہ ابھی اس کے اندر ابھی بھی ہمارے چار رکوع رہتے ہیں جی چار رکوع رہتے ہیں بارہ رکوع ہے نا سورہ یوسف کے اندر تو چار رکوع رہتے ہیں وہ ان پھر آگے کریں گے اور اس کے بعد سورہ یوسف کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا سورج یوسف کا خلاصہ گو کہ میں پہلے بتاتا ہوں اس سے شروع ہونے سے پہلے لیکن سورہ یوسف کے جو خلاصہ ہوگا اور سورہ یوسف سے جو کچھ نتائج حاصل ہوں گے وہ انشاءاللہ سورہ یوسف ختم ہونے کے بعد کیونکہ یہ آپ کے سامنے سارے وہ ایک گزر چکا ہوگا پوری کی پوری بات کہ کی کیا کیا اس میں ذکر ہوا تو پھر اس سے پتا چلے گا اس لیے اللہ تعالی نے کیا فرمایا احسن القصص احسن القصص کا کیا گیا کہ اس سے عبرت بہت حاصل اس قصے سے جی تو اب آ جائیں تو یہ چیز ہے بس انسان اپنی طرف سے کوشش کرے ابھی میں آپ کو بتاؤں میرے ابھی ایک اس کی بات ہے یعنی ہفتے کی بات ہے یہ جو ابھی ہفتہ تھا وہ یہ کہ میرے ساتھ ایک ساتھی تھا بڑا اچھا ساتھی تھا میرے ساتھ اس نے پڑھائی کی مدرسے کے اندر ایک ساتھی پڑھا اس نے عمر ہوگی اس کی سینتیس اٹھتیس سال پانچ بچے تھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بالکل تو وہ بھی آیا بھی تھا میرے گھر بھی یہاں پر آیا کچھ دن پہلے ہی میرے گھر کے پاس ہی یہاں پہ رہتا تھا اور اپنی اس کی دکان شکان تھی اپنی لیپ ٹاپس کی تو اس کو جمعرات کو ڈینگی ہوا جمعرات کو ڈینگی ہوا اور ہفتے کو مجھے میرے دوست کا فون آیا اور مجھے نہیں پتہ اس کو ڈینگی ہوا یا نہیں ہوا اس نے کہا کہ بھائی فی کا انتقال ہو گیا میں نے کہا یار کیا بات کر رہے ہو تم انہوں نے کہا کہ نہیں اس کا انتقال ہو گیا میں نے کہا یہ تو کیا کیا ہوا مجھے خود نہیں کیا ہوا اچھا جنازہ تھا اس کا جامع شفیہ میں فجر کی نماز کے بعد جنازہ تھا اتوار کے دن تو اتوار کو یعنی جب ہم گئے صبح جنازہ وغیرہ پڑا تو پھر وہاں پہ میں نے دوستی تھے تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہوا کیا تھا کہ جمعرات کو اس کو ڈینگی ہوا ہے ٹھیک ٹھاک تھا بالکل بالکل ٹھیک ٹھاک تھا ہفتے کو خود ہسپتال گیا خود چل کے ہسپتال ہفتے کو گیا اور جب وہاں پہ گیا ٹھیک ٹھاک تھا بالکل باتیں ہی کر رہا تھا سب کچھ وہ تھا اور وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوا اس کی وہ انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے نا ڈینگی کی وجہ سے پلیٹلیٹس جو ہوتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہوئے تو اس کے ساٹھ ہزار کے اوپر آ گئے پلیٹلیٹس ساٹھ ہزار کے اوپر لیکن ساٹھ ہزار بھی عمومی طور پہ جن کے ساٹھ ہزار بھی آتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ فوراً نہیں ان کی کوئی موت ہو جاتی ہے اس قسم کی ایسے سے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے ٹوینٹی تھاؤزینڈ کے اوپر آ جاتے ہیں تھرٹی تھاؤزینڈ کے اوپر بھی آ جاتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کے واپس آ گئے بالکل ڈینگی ہونے کے باوجود ساٹھ ہزار اس کے آئے اس کی انٹرنل بریڈنگ شروع ہوئی ادھر ہی وہ ختم ہو گیا ادھر ہی اس کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا اب وہ میں نے کہا واقعی یار یہ دیکھو اللہ تعالی کی کیا ایک وہ ہے انسان سوچ نہیں سکتا ایک آدمی بالکل بڑا اچھا صحت مند لڑکا تھا بہت صحت مند اور اس طریقے سے جو ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے نا یہ اس لیے وہ انسان سوچ نہیں سکتا اب مجھے وہ بار بار وہ خیال آتا تھا کہ پانچ بیٹے ہیں پانچ بیٹے ہیں بار بار کیونکہ میرے خیال میں تین بیٹے ہیں دو بیٹی ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے سے بالکل جو ہے میرے پاس بھی یہاں پہ آیا ہے تو ایک بیٹا جو ہے وہ تین سال کا تھا سب سے چھوٹا بڑا بیٹا بھی بارہ تیرہ سال کا ہوگا تو مجھے اب بار بار وہ ذہن میں آتا تھا پھر میں یہ کہوں کہ یا اللہ بس آپ کی مشیت ہے آپ کی مرضی ہے یعنی وہ دل کو ایک سکون نہیں ہو رہا تھا نا کہ اب کیا ہوگا کیا لیکن بات یہ اللہ تعالی رازق کے وہ ہیں وہی کرنے والے ہیں وہی وہ چلائیں گے انسان تو اپنی طرف سے تو یہ سوچتا ہے کہ جی ایسا ہوگا ایسا ہوگا تو اس لیے یہ چیز وہ نہیں کی جا سکتی بس وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے اپنی طرف سے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے اپنی طرف سے میں نے بتایا نا دیکھیں آپ ساٹھ ہزار پلیٹ اگر آپ ظاہری اسباب کو دیکھیں گے نا تو اس کی ظاہری اسباب اس کی موت کی کوئی اسباب نہیں ہے ظاہری اسباب کوئی نہیں ہے بس وہ اللہ کی مشیت ہے وہ اللہ کی مشیت تھی اس کا وقت مقرر تھا اس نے جانا تھا پھر جو مرضی کر لیا جاتا جو مرضی کر لیا جاتا کچھ بھی نہ ہوتا کیونکہ اللہ کی مشیت تھی وہاں پر ہسپتال میں موجود ہے سب کچھ ایک چیز خود چل کے گیا سارا کچھ ٹھیک ٹھاک موجود تھا وہاں پر تو اس لیے ہمارے ذمے ہم تدبیر اختیار کریں باقی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جس طریقے سے چلاتے ہیں اور اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ان کی حکمت ہوتی ہے اس میں پتہ نہیں کتنی حکمتیں ہوں گی ہمیں بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ جی اتنے چھوٹے ہیں یہ ہوگا فلاں ہو جائے گا ان بچوں کا کیا بنے گا ठीक है जी चले जी आप सर्फ वाले